اب حج مکمل ہو گیا اب کیا کریں حضرت آلہ حاجی شاہ کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ اللہ نے جن کو حج یا عمرہ نصیب کیا ہے اللہ انہیں بار بار نصیب کرے اور جن کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی انہیں بھی بار بار نصیب کرے مدینہ شریف شمال میں ہے مکہ المکرمہ سے اور کعبۃ اللہ کا جو میزاد ہے پرنالہ جسے کہتے ہیں اس کا رخ ادھر ہے شہر محبوب کی طرف تو آلہ فرماتے ہیں حاجی ذرا غور سے دیکھو کعبہ کیا کہہ رہا ہے بازو نکال کے بتا رہا ہے اگر قبولیت کی مہر ہے تو مدیمے چلے جاؤ اللہ اکبر تو حضور علیہ استاد اسلام کے روزے پہ حاضری دینا قریب واجب علماء نے لکھا اور حضور ح شانایا من حج ولم بی فقت جفان جس نے حج بیت اللہ کیا اور میری زیارت کے لیے نہ آیا اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے اور پرانے مجید کی آیت گواہ ہے ولو وا کا حبیب یہ لوگ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں تو تیری چوکھٹ پہ آ جائے میرے شہر کا ایک شاعر ہے اس نے اس کا ترجمہ کیا کہتا ہے مجرم ہو تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ آؤ درِ تباب پہ روتے ہوئے آؤ قرآن میں مذکور ہے توبہ کا طریقہ سرکار کی تحلیل سے ہوتے ہوئے آؤ اگر اپنی جان پر ظلم کر بیٹھو تو محبوب کی چوکھٹ پہ آؤ اور پھر اللہ سے معافی مانگو معافی ہو جائے گی نہیں رسول تمہارے لیے اللہ سے استحفاظ طلب کرے تو تم معافی مانگنے آئے تھے اللہ رحمت بھی عطا کرنے گا نواجد اللہ طباب رحیم تم توبہ کے لیے آئے تھے اللہ رحمت بھی اپنے جناب سے دے گا کیونکہ معبود کو جو ساتھ لے کر آیا اللہ یہ حضور کی ظاہری حریات میں بھی تھا مسجد نبوی میں اس نے ابی لبابا اس پہ گواہ ہے کہ لبابا نے اپنے آپ کو بندوا دیا اور قسم کھائی جب تک حضور نہیں کھولیں گے میں اپنے آپ کو نہیں کلواؤں گا <سلام> اور پھر جب آیت نازل ہوئی تو حضور کہ غلاموں نے کہا بشارت و تیرے گناہ معاف کر دیے گئے رسیاں کھولنے لگے کا پیچھے ہٹ جو حضور کھول لیں گے تو میں اپنے آپ کو گلا اللہ زندگی میں بھی تھا اور اس پر علما کا جسم ہے کہ انتقال ظاہری کے بعد بھی حضور حضورات اسلام کے روزے پہ جا کے گناہوں کی بخشش کا سوال کرنا امت کو اس کا حکم ہے اور جاؤ کا کے اندر یہ بات داخل ہے ابن کثیر مکی نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے ال لحقام القرآن کے الجامہ نے, نے بھی لکھا ہے اور, اور بھی کتاب کے بھی بہت سارے درجن علماء نے بلکہ مفسرین کی ایک جماعت نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ حضرت امام عطابی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ میں کے روزے کے پاس بیٹھا تھا ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضور میں اللہ کا یہ فرمان پڑھ کے کہ اگر اپنی جانوں سے ظلم کر بیٹھو تو آپ کی چوکھٹ پہ آؤ میں حاضر ہو گیا اب میرے گناہوں کی بخشش چاہیے اور اس نے دو شیر پڑے امام آتا بھی کہتے ہیں کہ وہ فریاد کر کے چلا گیا وہ چلا گیا تو میری آنکھ لگ گئی آنکھ لگی تو مقدر جاگ اٹھا حضور کی زیادت نصیب ہوئی میں بتا چکا ہوں میرے سامنے اس بات کو جانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا شیطان خواب میں آ کر بھی میری مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا دوسری بات حضور جس نے مجھے خواب میں دیکھا من منام قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا تیسری بات جس کے خواب میں حضور آئے حضور کشت اور مرضی سے آئے اور تیسری چوتھی بات کہ خواب میں اگر کسی کو حضور نے کچھ ہٹا کیا تو وہ ماحذ واہم اور گمان نہیں تھا حقیقت تھی اگر وہ سیری کو چادر ملی صبح اٹھے تو گندوں پہ موجود شاہ ولی اللہ مجسے دہلی بھی فرماتے ہیں اور یہ تمام اکاتی پہ فکر کے نزدیک موت مرا ہے فرماتے ہیں کہ خواب میں میرے والد شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ تعالی کو حضور نے اپنے دو بال عطا کیے جب صبح اٹھے تو سرانے پہ موجود تھے اور وہ ان کی زیارت لوگوں کو کروایا کرتے تھے اور آپ فرماتے ہیں کہ جب اس صندوق کو ہم لے کے چلتے تھے جس میں وہ بال تھے تو بدری فایا کیا چلتے تھے تو حضور نے خواب میں کسی کو کچھ عطا کیا تو وہ حقیقت نے عطا کیا جو فرمایا وہ حق فرمایا اور در سمی مبشرات نبی الامین کے نام سے مارکیٹ کے اندر کتاب دستیاب ہے جو شاہ ولی اللہ مدثی نے اپنے والد سے منقول روایات حاصل کی ہے جو خواب میں حضور سے سنی تھی اور ان کو انہوں نے حدیث قرار دیا ہے اللہ اکبر تو امام اتو بھی کہتے ہیں کہ میں سو گیا مقدر جاگا حضور کی زیارت سے رو میں فرمایا قوم یا آتا بھی بل حکل آرا بھی آیا سبھی اٹھو اور یو دیہاتی یہاں ابھی آیا تو اس کو ڈھونڈو جب مل جائے تو میری طرف سے جنت کی بشانت ملے گی اور مدارک, آآ مدارک آآ کے لفظ ہیں مدارک کے لفظ کہ وہ شخص آیا اور آ کے بیٹھ ہی گیا کہا جب تک بخشش نہیں ہوگی کچھ ڈھونگا ہی نہیں اور رہا ہے تو وہاں لفظ ہے فنوزیاں گمبد خضرہ سے آواز آئی جا تجہیں معاف کر دیا گیا اس کے لیے آواز آئی جو جتنی سڑپ سے جتنی محبت سے آئے اس کو اتنا ہی سلا دیا جا ہے اور پانچ سو پچپن ہجری کا واقعہ ہے اور اس کو تمام مکاتی فکر کے لوگ اپنی کتابوں میں درج کرتے ہیں کتاب المناسق میں لکھا گیا زکری سارنپوری نے کتاب الحج میں لکھا اور بھی بہت سارے لوگوں نے لکھا حضرت شیخ احمد رفائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ ہوئے ہیں اور حضور کی اولاد سے تھے کثروں سے دودھ پڑا کرتے تھے پھر حاضری کا موقع ملا حضور کے روزے کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے اگر اس کی حضور پہلے آپ کے بیٹے کی روح آیا کرتی تھی اور آپ کا روحانی جواب پہنچتا تھا آج جسم آ گیا اور آج میں نے جو ہے وہ جواب جس انداز کا لینا ہے ستر ہزار آدمی مسئلے نبری میں موجود تھے حضرت غوث اعظم شیخ عبد القاضر جیلانی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اتفاق سے میں بھی وہاں موجود تھا پھر کیا ہوا کہ حضور کا بیٹا حضور کی کا جگر پارا حضور کی اولاد سے حضور کا لخت جگر جو ہے وہ وہاں حضور کے سامنے گزارش کی اور کھڑا رہا کہ حضور میں اب جواب اس طرح کا نہیں لینا ستر ہزار آدمی نے دیکھا کہ گمبر خزرہ سے حضور کا دست مبارک باہر ہو اور حضرت امام رفای اسحاد کو چوما بر سے دیے اور ان کی برکت سے جو مسجد ذبی میں اس وقت لوگ وجود تھے سب نے حضور کے کی زیارت کرنے اللہ فکبر اسی لیے امام مالک امام داد الحجرہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضور کے روضے کی زیارت کر کے آئے باقی تین امہ کہتے ہیں وہ کہے میں حضور کے روزے کی زیارت کر کے آیا ہوں لیکن امام مالک کہتے ہیں کہ وہ کہے کہ میں حضور کی زیارت کر کے آیا اس لیے کہ حضور نے فرمایا جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری زیارت کی اور حضور نے یہ بھی اشارہ فرمایا منزار قبری وجبت میں شفا جس نے میری قبر انور کی زیارت کی میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی قیامت کے دن سفارش کروں گا تو آؤ سرزمین مکہ حرم الہی کے انوار بھی لوٹے اور سرزمین مدینہ میں حضور کی رحمتوں کے سائے تلے بھی بیٹھے مکہ بھی برکت والا مدینہ بھی برکت والا مکے کی حاضری کے کیا کہنے اور مدینہ کی حاضری کے کیا کہنے بات لمبی ہو جائے گی بہت لمبی جب میں سفرے حجاز کے لیے حاضر ہوا تو واپس لوگ ملنے کے لیے آئے تھے بڑا لوگوں کو شوق تھا کہ ان سے داستان سنیں میں نے جگہ جگہ ان دنوں کے اندر تذکرے مدینہ شریف کے اور خرم الہی کے کیے تو دوست آ بیٹھے وقت تھوڑا تھا میں نے کہا کہ یا مختصر کہانی نہ سنا دو ایک تو لمبی کہانی ہے جو صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے تو ختم نہیں ہو سکتی ایک ایک لمحہ صدیوں پہ محیط ہوتا ہے اور ایک کہانی دو لفظوں میں سناؤں انہوں نے کہا چلو وہ بھی سنا دو تو میں نے کہا اللہ تے پہلی نظر بڑی مشکل ہے اور روزہ رسول پہ آخری نظر بڑی مشکل ہے تو یہ اس سفر کی داستان ہے اس سفر کی کہانی ہے اللہ مجھے آپ کو بار بار سفر ہرا مین نصیب